ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا ونعرض بالله من سرور أنفسنا ومن سجيات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وهديبنا ومولانا محمدا معته ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيلا كثيرا أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الوثيب بسم الله الرحمن الرحيم شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ كُتِبَ عَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُّ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَبْتَقُونَ وقال في موزٍ آخر أَمْ كُنتُمْ شَهَدَاءَ إِذْ حَرَ يَعْكُوبَ الْمَوْلِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُضُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهاك وإله آبادك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون صدق الله العليل العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز نوجوان یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ شادان المعزم اس کا تقریباً دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور رمضان شریف کی آمد آمد ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرونا اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے کی توحیق نصیب فرونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا کتنا احترام فرماتے تھے اور کتنا انتظار تھا کہ رجب ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اللہم لنا فی رجب وبلغنا اللہ, اللہ تو ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا تھا اور ہمیں آخریت اور سلامتی کے ساتھ رمضان شریف عطا تھا اور وہاں تک پہنچا دے یہ دعا مسنون ہے اٹھتے بیٹھتے رجب کے مہینے میں اور شابان کے مہینے میں دعائیں مانگنی چاہیے اس کو یاد کر لینا چاہیے وزارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رمضان کا اس طرح انتظار کیا جاتا اس طرح احترام کیا جاتا اور اس کی آمد کا اس طرح انتظار اس طرح انتظار جس طرح کوئی بڑا مہمان کیا ہے گھر پر آنے والا اور رمضان وہ یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ تمام مہینوں سے سب سے افضل مہینہ ہے تو اس کو کیسے وصول کیا جائے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں اور کتنا محترم مہینہ کتنا محترم مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللذی انزل و و من کہ قرآن جیسی کتاب آخری کتاب جو ہم سب کے لیے ہدایت نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں نازل فرمائے اس سے رمضان کے فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اسلامی پانچ اہم رکنوں میں سے ایک رکن ہے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرض فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے اور اللہ دبار کو اطالعہ قرآن میں قرآن مجید میں ترغیب دیتے ہیں کہ ایمان والوں اس رمضان کے مہینے کی قدر رکھو قدر کرو اس میں جو اہم عبادت ہے روزوں کا احترام کرو حضرت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو اپنے صحابہ کو جمع فرماتے ہے کہ الشیط میں فضائل اعمال میں لکھی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرمائیں اور رمضان کی اہمیت کو بدراد اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لہت القدر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزوں کو کیا فرض کیا ہے تراغی پڑھنا مصنوع ہے لمبی حدیث ہے روزہ کھلوانی کی فضیلت اس میں بیان کی ہے کہ قصرت سے کیا ذکر کرنا چاہیے اس کو بھی بیان فرمایا ہے ایک لت القدر کا نصیب ہو جانا وہ جا کے ہزار سال ہزار مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے کیونکہ لت القدر شاہ اب رمضان کو یہ سب فضیلتیں حاصل ہوں. حالانکہ جس طرح رمضان میں سورج غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اس طرح عام مہینوں کا بھی یہی معمول ہے جس طرح رمضان میں دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے ہفتہ ہوتا ہے اس طرح دیگر مہینوں کا بھی یہی پھر رمضان کو یہ فضیلت حاصل اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لت القدر رکھی اللہ تعالی نے اس میں روزوں کو کیا فرض کیا تو یہ حضیلت رمضان کو کیوں حاصل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے قرآن کو نازل فرمایا اور اسی کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا شعر رمضان شاہ انزل اللہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے وہ یا پھر رمضان کو یہ جو فضیلت ملی ہے قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اور قرآن عزیز ایک ایسی مقدس کتاب کہ جو بھی اس سے جڑتا چلا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہوتا چلا جاتا جا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے وابستگی نصیب فرمائے چاہے چیز ادلا چھوٹی ہو لیکن اس کا تعلق اور اس کی نسبت اگر کسی بڑی چیز سے ہو جاتی ہے تو چھوٹی چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ ایک ٹائلس دیا اس کا بنانے والا ایک جس کارخانے میں بنایا وہ کارخانہ ایک خریدنے والا وہی پیسے بھی وہی وہیں سے لائی گئی اور ایک لگی کیا بیت الخلا میں اور ایک لگی مسجد میں اور مسجد کے سہن میں اور مسجد کے فرش میں تو ایک مومن ٹائلس پر اپنی پیشانی کیا ہے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اس کو نسبت ہو کس سے بیت اللہ سے اللہ کے گھر سے اور وہاں کھلا پاؤں رکھنا مناسب نہیں سمجھے گا کیونکہ اس کو نسبت کیا ہے اللہ کے گھر سے نہیں بلکہ کس سے بیت الخلا سے ناپا کیسے چیز ایک ہی ہے لیکن نسبت بڑھ گئی نسبتیں کیا لیے روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبار تمام مسجدوں کو جمع فرمائے اور تمام مسجدوں کو جمع فرما کر جنت کا ایک ٹکڑا بنا لے گا اللہ تبار حالان یہ مسجدیں جنت کا ٹکڑا بن گئی حالانکہ مسجدیں شروع میں اگر خالی زمین ہے بنجر زمین ہے تو اس میں ہم تھوکتے بھی ہیں کچرا بھی ڈالتے ہیں کوڑا کرکٹ بھی کیا ہے ڈالتے ہیں وہ اکلوا ہو جاتا ہے لیکن اسی مسجد کو اگر خریدا جائے اور اللہ کے گھر کے ساتھ اس کو نسبت ہو جائے تو ہم اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تھوکنا <تصفح> تو کیا اگر اس میں کوئی چپل پہن کر داخل ہو جائے تو وہ بھی ہم برداشت کریں گے کیوں اس کا احترام کیوں کہ اس کو نسبت ہو گئی اللہ تباہ نسبتوں سے بہت سی مثالیں ہیں قرآن شریف کا وہ گتہ وہ کوٹھا جو قرآن سے سمجھ جلد کیا جاتا ہے حالانکہ قرآن لاسو متحر اس کو نہ چھو مگر پاک صاف ہو کر با ہی چھو سکتے ہو لیکن وہ کوٹھا جو قرآن سے جڑا ہوا نہیں تھا ہم اس سے ہوا بھی کر لیتے ہیں کچھ بھی کر لے ہیں کسی بھی کام میں استعمال کر لے ہیں لیکن وہی پوٹھا اگر قرآن سے کیا ہے جائے تو لہذا پھر اس کو ہم بغیر وزیر پہ چھو سکتے ہیں نہیں حالانکہ اسی کے ساتھ کا اگر کٹا ہوا پوٹا وہ تو دیگر کام میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی پوٹا یہ بھی پوٹھا لیکن اس کو نسبت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اللہ قرآن مجید سے اور قرآن شریف سے تو ادنا چیز چیز چھوٹی چیز سے بڑی چیز سے نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھاؤ کیا ہے بڑھا نسبتوں سے چیز بڑھ جاتی ہے رسول اللہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اسی مناسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انسد نے مالک کے گھر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیے سے ہاتھ پوچھے اس کو ہم ار کہتے ہیں تو اس ہاتھ کے پوچھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تولیہ سمجھے کیا ہے آپ سے جلتا نہیں تھا تو نسر مالک کے گھر یہ تولیہ تھا ایک مرتبہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ تولیہ پیش کیا ہاتھ پوچھنے کے لیے وہ میلا کچیلا تھا مالک نے صاف کرنے کا حکم دیا مالک رضی اللہ تعالیٰ تو وہ باندھی نے تولیہ اٹھا کر آگ کی بھٹی میں کیا ہے ڈال دیا تو عبادہ بن سامد چمک گئے کہ تولیہ آگ میں ڈال دیا یہ تو جل جائے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی تولیہ صحیح سالم آگ میں سے کیا ہے نکلا بالکل حکا بکا گئے پوچھا کہ تولیہ آگ میں ڈالا گیا پھر بھی کیا ہے جلا نہیں تو پورا واقعہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گھر پر آنا ہوا تھا اور یہ تولیے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف کیے تھے اور پوچھے تھے تو لہٰذا جب سے یہ تولیہ آگ میں جلتا نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس کو کیا ہو گئی نسبت ہو گئی تو کہنا بھی یہ چاہتا ہوں کہ رمضان شریف عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے جس طرح عام دنوں میں کیا ہے اس کی ایک مثال لے لی دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے وہاں کی حاضری کی سعادت سے بحراب فرماوے جو حضرات گئے ہوں گے وہاں کہ آدمی بیت اللہ میں ہوتا ہے لیکن جب تک کابت اللہ نہیں دیکھتا اس کو چین پڑتا نہیں اور دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے حالانکہ اس کے اطراف و اکناف میں ابھی موجودہ دور میں دیکھا جائے تو آلی آلیشان آلی آلی آلی سے آلیشان عمارتیں ہی ہیں بڑے بڑے ٹاور کیا کھڑے ہوئے ہیں اور سجی دجی ایک تو ٹاور ہے ہی پھر بھی ایک مومن کا دل کہاں ماہر ہوتا ہے بیت اللہ کا طرف بیت اللہ کا چرچا ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مومن کہاں پہنچ جاتا ہے تو بیت اللہ کی طرف ہمارا یہ کھچاؤ یہ لگاؤ یہ تعلق حالانکہ بیت اللہ صرف پتھر کا ہے کوئی رنگ رغل بھی وہاں کیا ہے نہیں ہے اس کے اجراف و اخراط میں آپ دیکھیں تو سے علی عال بالکل کلر والی ڈیکوریشن والی بالکل سجائی دجائی عمارتیں ہیں لیکن مومن کا دل تو کہاں ہوتا ہے کیوں بھائی کیونکہ اس کو نسبت ہے جتنے بھی گھر ہیں جتنی بھی بلڈنگیں ہیں جتنے بھی ہوٹلیں اقلاف و اطناب میں ہیں وہ متانگ ہیں وہ ہوٹل ہیں فلاں ہیں فلاں فلا بلڈنگ فلاں برج یہ وہ لیکن یہاں یہ بیگ ہے اس بیگ کو نسبت کس سے ہے بیگ اللہ سے اللہ کے گھر سے کیا نسبت ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ کس کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ تو رمضان کو یہ جو فضیلت حاصل ہیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھی ہے تو لہٰذا اس تعلق اس لگاؤ کی وجہ سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے کیا ہو گیا افضل ہو گیا اور کیوں افضل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے مجید کو نہ فرمایا ہے اس لیے رمضان کا مہینہ ہر برس آ کر ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اے مومنوں تم بھی اپنا تعلق رہو قرآن سے جوڑ لو آج مسلمانوں پر حالات کیوں ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا قرآن کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے اس کی تلاوت کا اس پر عمل کرنے کا ویسا ہم نے حق ادا کیا آج ہم نے قرآن مجید کو برکت کی کتاب سمجھ لیا عزیزوں صرف تلاوت کی کتاب سمجھ لیا اور اس کی تعلیمات کو حالانکہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا خود قرآن اپنے نازل کرنے کا مقصد قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کیا صرف تلاوت کے لیے نہیں صرف برکت کے لیے نہیں صرف اشارے ثواب کے لیے نہیں سب چیز بہتر لیکن اصل قرآن کے نازل کرنے کا مقصد قرآن کا پڑھنا عبادت قرآن کا چھونا عبادت قرآن کے پڑھنے والوں سے پڑھانے والوں سے محبت کرنا یہ عبادت لیکن اصل قرآن کے جو نازل کرنے کا وہ مقصد ہے اس کو قرآن خود بیان کرتا ہے نہیں تو خریج ظلم تاکہ تمن بیریوں سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ ضلالت والی زندگی کو چھوڑ کر ہدایت والی زندگی کی طرف آؤ جہالت والی زندگی کی چھوڑ کر علم والی زندگی کی طرف آؤ یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سالہا سال سے الحمد شریف پڑھتے ہیں سالہا سال سے قل کلاز برب فلق پڑھتے ہیں سالہا سال سے قل وال وہد پڑھتے ہیں لیکن قل اللہ وحد ہمیں کیا درس دیتی ہیں ہے کلاؤز بیرن ناز ہمیں کیا درس دیتی ہیں وہ ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جاننے کی فکر کرتے ہیں اگر جانتے ہیں اور جاننے کی فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے عزیزوں قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا رہا نہیں اس لیے ہم پر حالات ہے اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب رونا رویا اس پر کہ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق کے سے قرآنی نہ ہو رسوا اب تو یہ شانی مسلمانی نہ ہو رسوا اب تو جو چھوڑا دامنے قرآن زریل و خار ہے مسلم وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی جو چھوڑا دامنے قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا جہاں بانی جو کرتے تھے وہ کرتے ہیں دربانی آج معاملہ یہی ہے دنیا کے بادشاہ تھے آج جن کے زیر نگی بڑی بڑی طاقتیں اور حکومتیں تھیں آج وہ خود دربان بڑے ہوئے تھے ہوئے محروم ہر عزت سے دولت سے بصیرت سے سمجھتے ہی نہیں نازر کی ہوا کہ ربانی ہزاروں ذلتوں کا سامنا ہزاروں ظلمتوں کا سامنا مگر اپنا یہ عالم تمام اعمال شیطانی تمام افطار شیطانی ہزار زندگی ہزار زندگی صرف کہا نا ولا بنو گم نہ کرو تم ہی تم, تم ہو گے بشردیں کہ تم مومن ہو تامل مومن ہو اور کامل مومن مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تامل اطاعت قرآن کی نفل صحابہ میں ہم میں یہی فرق تھا وہ معذتیں زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معذتے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے قرآن ہو کر صحابہ کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیے کیا تھی کہ اتنی جاہل قوم روئے زمین پر آئے ہی نہ آئے گی ان کی جہالت کا آئل یہ تھا کہ جس گھر میں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی اس گھرانے کو معذر سمجھا جاتا باقاعدہ شراب کے برتنوں کے نام ہوا کرتے تھے حدیث پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا مظفر نکی فنا پنا, پنا. رشتے اس پر ہوتے تھے اور شراب یہ کیا ہے ام خواہش تمام بیماریوں کی کیا ہے ماں اور تمام خباست اور برائیوں کی کیا ہے جڑ وہ کیا ہے شراب بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلی جو گٹھی دی جاتی تھی وہ شراب کی دی جاتی اور اس پر فخر سمجھا جاتا تھا وہ دعوت دعوت نہ ہوتی تھی جس میں شراب نہ ہو جیسے بات برادریوں میں اب یہ کے وہاں بات برادریوں میں جب تک شراب نہ ہو جا نہ ہو جب تک شادی ہوتی نہیں ان کا بھی آگے کتنا اب اندازہ لگائیے اس سے کہ جب یہ الشیطان تو بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو کیا ہے کہ حرمت نازل صرف فرمائی آخر میں فرمایا فشتا اس سے بچو یہ حرام ہے تو کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ میں شراب اتنی بہی اتنی بہی کہتے ہیں کہ بارش سے کبھی کیا ہے پانی بھی اتنا نہیں بہ کتنا شراب پیتے ہو ایسی جاہل قوم ایسی شراب کی عادی قوم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ حالات میں پڑھیے ہر ہاں وقت شراب کے نشے میں رہتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک اللہ کی طرف بلایا اچھے اخلاق کی طرف کیا ہے بلایا اور قرآن کی تعلیمات کی دعوت دی تو بس صحابہ ایک ہی جس کو قرآن نے صحابہ کی, صحابہ کی صفت بیان کی ہے سمینا ومننا و صدقنا ہم نے سن لیا اور ہم نے ایک ہم نے مان لیا ہم نے تصدیق کیا ہے کر لی اسی وجہ سے اللہ تبارک بتا حضور خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ حالت اٹھا کر دیکھیں کہ یہ معزز کیوں بنے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کامل مسلمان تھے کامل قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے آج ہم سنتے تھے ازی جو ہم سب کا یہ حال ہے لیکن جیسی کامل اتاد ہونی چاہیے ایسی ہوتی نہیں صحابہ کا ایک مشن تھا سمے نہ واتا آنا اسی لیے عزو خطاب اللہ تعالیٰ وہ واقعہ مشہور بارہ ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ پیچھے لشکر ہیں حضرتیں وادی گرد ذرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں خطاب رضی وادی اللہ عنہ تعالیٰ ٹھہر گئے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ بے دھوپ ہے کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہ وہ وادی ہے یہ وہ رن ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کیا ہے اپنے اونٹ چڑانے کے لیے آیا کرتا تھا اور اونٹ کرا کر جب واپس جاتا تھا تو میرا اباؤ الزاد مجھے تانا دیتے تھے کہ بھائی عمر تجھے تو شہید طور پر <تصفيق> اونچر نہیں آتا ہے تو کیا کرے گا آج وہ وقت کہیں کہ اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے قرآن کی برکت کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے آج عمر خطاب امیر المومنین بنا ہوا تو وہ صحابہ تو جہالت کی زندگی گزار رہے تھے لیکن اللہ تبارک تعالی نے ان کو کیا اعزاز دیا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعزاز دیا وہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح وہ عمر بچیوں کو زندہ ضرور دفن کرنے والے ہیں مرغی کے چوزوں کے لیے ان ایک بارے سے پانی پی لے رہے ہیں سال ہاں سال لڑنے والے وہ عرب اور وہ صحابہ جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا تو قرآن ان کو ایک تمغے امتیاز دے رہا ہے ایک ایوارڈ دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ عنہ و اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں آ کر یہی قرض دینا چاہتا ہے کہہ لوگوں تم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ جتنا ہو سکے اس کی تعلیمات پر عمل کرو تم ادنا ہو تم چھوٹے ہو تم کچھ بھی نہیں ہو ایک ناپاک شے سے پیدا ہوئے ہو لیکن قرآن سے اپنا تعلق جوڑوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا اور جن جن گھرانوں میں جن جن برادریوں نے جن جن قوموں میں اور جن جن ملکوں کے بسنے والے لوگوں نے قرآن کی تعلیمات پر سمینا واتا نہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی سوار دی اور انشاءاللہ شاء آخرت بھی سوار دی آپ سروے کیجیے اس لیے اپنا تعلق قرآن سے جوڑی قرآن کی دلاوت کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے عزیز ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے بیس سال پچیس سال کے رمضان گزر گئے غفلتوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی غفلتوں سے اس لیے رمضان میں کا قرآن سے خاص تعلق ہے اور ہمارے اسلاح کے آپ حالات اٹھا کر دیکھیے کہ وہ قرآن سے ان کا کیسا تعلق تھا ہمیں تعجب ہوتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ایک حالات میں لکھتا ہے کہ رمضان شریف میں تینسٹ پرانے مجید ختم فرماتے تھے کتنے تینسٹھ سفے نہیں تینسٹھ ڈوبو نہیں روکو نہیں ترسٹ پرانے مجید ایک دن میں ایک رات میں تو کتنے ہو گئے ساٹھ ہو گئے اور تراری میں تین سنتے تھے تو کتنے ہو گئے قرآن کیسی کتاب ہےفتی احمد خاک احمد خان پوری سے سنا کہ امام احمد رحمت اللہ رحمۃ علی، اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہمارے جو چار سلسلے ہیں اس میں سے سلسلہ حمل امام احمد, احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبارک و تعالیٰ کو ننانوے مرتبہ خواب میں دیکھا کتنی مرتبہ اللہ کی نور کی تجلی کتنی مرتبہ ننانوے مرتبہ اللہ حافظ. جب سوئی مرتبہ سوئی مرتبہ میں اللہ سبارک مطالعہ کو خواب میں دیکھا تو اللہ سبارک مطالعہ کو پوچھا کہ آپ سے تعلق جوڑنے کا اور آپ سے قرب حاصل کرنے کا اور آپ سے آپ کی محبت حاصل کرنے کی کون سی چیز ہے اور کون سا ذریعہ ہے کہ آپ سے محبت ہو جائے اور آپ کا قرب حاصل ہو جائے اور ایک بندہ آپ سے قریب کر ہو جائے تو اللہ تبارک نے فرمایا پرانی کی تلاوت کرنا کیا مسجد کی تلاوت آج ہمارا یہ حال ہے کہ دو دن سبے پڑھے نہ پڑھے پاؤ پارا پڑا کہ نہ پڑا یہ رمضان شریف کی بات کر رہا ہوں عام دنوں کی نہیں رمضان شریف ورنہ جہاں شوق ہے جہاں زنداری ہے جہاں قدردانی ہے اور تھی اور ہے آج بھی الحمدللہ ابھی وہاں احمد دامت برکات ہمارے مدرسے پٹن میں آئے تھے تو وہاں یوسف رحمت اللہ علیہ کے حالات میں بیان کیا تھا کہ حضرت اتنی مشغولیوں کے باوجود اتنے اجتماع اور رحو کے آنے کے باوجود روزانہ سولہ پارے کی تلاوت فرماتے تھے کتنے की इसलिए आमाल की करने चाहिए हमारे हजरत फरमाते हैं कि छुरी जितनी तेज होगी इतनी चलेगी छुरी क्या है जितनी तेज होगी इसने आप कसई को देखा होगा कि जब एक बकरा जवा करता है एक मुर्गी जबा करता है तो फिर बार बार छली को क्या करता है एक दाई चाहे एक आलिम चाहे ایک خیر کی طرف بلانے والا اگر چاہیں کہ لوگ میری دعوت کو قبول کریں تو وہ خود صاحب اعمال ہونے وہ خود کیا ہونا چاہیے صاحبہ کی سیرت میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے کہ رات کو کہاں ہوتے تھے مسلح پر یعنی رات کو سمجھ کیا ہے خالد کو مخلوق سے جوڑتے تھے اور دین میں مخلوق کو خالد سے جوڑتے تھے اسی کا نام سمجھے کیا ہے دعوت حضرت شیخ نے فضائی اعمال میں لکھا ہے ماشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خوب فضائی اعمال سنوانے کا اہتمام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس کو سرسری رسمن نہیں بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ مسجد میں بھی سنایا جائے اور گھر میں عورتوں کو بھی حاضر رکھ کر اہتمام کے ساتھ سنایا جائے اور ایک ایک بات پر سمجھا ہے کیا جائے کہ دیکھو یہ فضیلہ ہے یہ فضیلہ چاہے اس کو الگ سے لکھا جائے پھر اس کے چرچے اور گھر میں کہ کیا سب قدر آنے والی ہے تو اس کو کیسے وصول کیا جائے ترای کی یہ فضیلت ہے تو اس کا کیسے اہتمام کیا جائے رمضان کے مہینے میں چار چیزوں کی کثرت کی جاتی ہے سل جنگ کا تو اس کو کیسے پڑھائیں روزے قربانی کی یہ فضیلت ہے تو اس کا ہم کیسے اہتمام کریں یہ مہینہ سور کا ہے یہ مہینہ معاذات کا ہے یہ مہینہ معاخات کا ہے بھائی چارگی کرنے کا ہے لوگوں کے ساتھ غمخاری کرنے کا ہے تو کیسے ہم غمخاری کریں تو مزاحل احمد حضرت شیخ نے سب لکھ دیا کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی لکھ دیا تو بعد میں کہ در اصل کہہ رہا تھا کہ قرآن کو اس مہینے سے خاص تعلق ہے اگر شیخ نے لکھا ہے کہ میں نہ اور میں کم ہمت اس طرح الفاظ سے کیا ہے لکھتا حضرت کا ایک معمول تھا ایک انداز تھا اللہ حضرت کی قبروں کو نور سے منور فرماوے توازو کوٹ پور کر حضرت نے کیا ہے بھری پڑی کہ میرے گھر کی عورتوں کو لکھتا ہوں کہ اتنی مشغولوں کے باوجود کیونکہ رمضان میں عورتیں کتنے مشغول ہوتی وہ ہم جانتے ہیں ان کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کھانا پکانا تیار کرنا یہ سب کرنا یہی ان کے لیے سب کیا ہے رمضان کی کیا ہے وصولیاتی اتنی مشغولی کے باوجود حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میرے گھرانے کی عورتیں روزانہ سب مشغولیوں کے باوجود دس پارے پندرہ پارے سولہ پارے سولہ پارے تک کیا ہے کلاوت کر لی تھی اور آج بھی ماشاء اللہ ایسی عورتیں موجود ہیں ہم لیے اور ایسے بزرگ موجود ہیں امید ہے اللہ کی جاستے کہ اس ملبونی ایسے نوجوان ایسے علماء ایسے سلام موجود ہوں گے جن کا خاص معمول ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اور ہونا چاہیے اپنا تعلق قرآن سے خوب جو ہے تلاوت اپنے بچوں کو قرآن سکھا کر الحمدللہ الحمدللہ عزیزو کتنا کرم ہے کتنا کرم ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائر خیر عطا فرمائے جو مدارس کا جال بچا ہوا ہے یہ مقاصد کا جال بچھا ہوا ہے یہ سب قرآن سے تعلق جوڑنے والی چیزیں. یہ میں کیا سکھایا جاتا ہے اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کی عظمت مقاصد نے اپنے بچوں کو پڑھانا ان کو قرآن سکھانا ان کو حافظ قرآن بنانا کہ قرآن دوستی کی علامت قرآن دوستی یا ہم نے دیکھا ہے ہمارا تجربہ ہے ان گھرانوں کو ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ جن گھرانوں میں صدیوں سے سمجھے کیا تو قرآن نہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو ذوق فرمایا شوق عطا فرمایا, عطا فرمایا، سے تعلق عطا فرمایا علما سے زور اور ربطہ فرمایا تو اللہ تبارک ان گھروں میں قرآن... قرآن سے تعلق کی وجہ سے حافظ قرآن کا فرمایا عال دین پیدا فرمائیے آپ ان کی دنیا بھی سنور رہی ہے اور آخرت بھی کیا ہے سنور رہی تو رمضان کا ہی جو مہینہ آ رہا ہے عزیزوں اس میں ہم قوم کی خود کلاوت آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ رمضان آنے والے ایام کی ہم کیسے قدردانی کریں کیسے اس کو حصول کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی رہا یہ اسلوب بھی رہا ہے اور سنت بھی رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع فرما کر رمضان کی ترغیب دیتے تھے باقاعدہ بڑا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا برکتوں والا ہے بڑا عظمتوں والا ہے اس میں خاص ایک تو قرآن کی تلاوت اور دوسری چیز عزیزوں روزوں کا اہتمام اللہ تعالی مرآن مجید میں فرماتے ہیں الدین الم تتو ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا یہاں ایمان والوں کو کتاب اور یوں کہا گیا کہ روزہ تم پر لازم اور یہ تم پر ہم بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے صرف تم نہیں رکھنے والے ہو تم سے پہلے والی ہر امت نے کیا اس کو رکھا ہے اور اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا ہی فائدہ ہے کیا ہے تاکہ تم متدی بن جاؤ تاکہ تم اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ تقوا اسی کا نام ہے کہ ہر عمر پر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر ہر شعبے میں جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کر لیں اور جن باتوں سے روکنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس سے ہم رک جائیں اسی کا نام کیا ہے تقوا اور کسی اللہ والے نے کیا خوب تعریف کی ہے تقوی کی اللہ تعالی ہمیں وہ تقوی نصیب فرمائے کہ اللہ زندگی میں انسان اس طرح زندگی گزارے اس طرح زندگی گزارے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالہ کے سامنے پیشی ہوں اور پیشی ہونی ہے عجیب ہمیں سے ہر ایک کی ہونی ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالہ کے سامنے پیشی ہو تو نہ اللہ کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو نہ اللہ کے بندوں کے اور بندیوں میں سے کسی کا حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو اس طرح زندگی گزارنے کا نام تقوا ہے یعنی کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن کوئی بھی ہمارا گرے دان پکڑنے والا نہ ہو اللہ اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توحیق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کی فضیلتوں کو رکھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیسے رکھے ہیں اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا اہتمام ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا بھاؤ بڑھایا اللہ تعالیٰ کی وہاں بھی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس شخص کی اس شخص کر دی حالانکہ آپ رحمت اللہ عالمی کیوں بدد کی ہوگی کہ رمضان جیسا مکرم اور قیمتی مہینہ پائے اور اس کے ایام پائے ترائی پائے روزے کو پائے پھر بھی اس کی قدرداری نہ بھرے اور غفلتوں کے ساتھ پورا رمضان کیا کرنے کا گزار دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص اور برباد ہو جائے وہ شخص تو ہمیں کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک, ایک لمحے کو ہمیں وصول کرنے کی توفیق اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کتنا اہتمام کہ شیاتی کو قید کر لیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کیا مطلب یعنی نیکی کا ماحول نیکی کا ماحول گناہوں کے ماحول سے دور رکھا جاتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں نوابل پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اسی طریقے سے کیا کوئی نیک کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے مسجدوں میں آپ دیکھیے کہ جہاں فرض ہوئی کہ دس منٹ کے بعد آپ کو کوئی نظر آئے گا نہیں اور رمضان میں ماشاء اللہ سے مغرب اور یہ کرمی کے رمضان میں تو مسجد ہی اچھی لگتی اور پھر ایسی ہو تو کیا کہنا ایک ماحول ہوتا ہے یہ ماحول کی قدر دانی کرنے کی عزیز ضرورت پھر رمضان کا مہینہ کیوں عطا فرمایا اللہ تبارت و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک, ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ وہ ہم اس کا اہتمام ہے شیاتین کو قید کر لینا نیکیوں کا ماحول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ترغیبیں دینا کہتے ہیں کہ جس طرح رمضان گزارا جاتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی پورا سال گزارتا ہے رمضان کے مہینے میں آپ عبادت کریں گے گناہوں سے روکیں گے تو پورے سال آپ کے لیے نیتی کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے روکنا آسان ہو جائے گا رمضان میں اگر گناہ کیے اگر رمضان میں آپ نے لڑائیاں کی رمضان میں اگر کسی سے آپ نے بگ جکھا کینا رکھتا حسد رکھتی تکبر کیا تو پورے سال وہی وبال وہی پریشانیوں آدمی سمجھی کیا ہے گھیرا رہے اور ہمارے بزرگوں کے حالاتوں میں لکھتا ہے کہ رمضان کی کتنی قدردانی چھ مہینے سے پہلے پہلے رمضان کو مانگا کرتے تھے اور چھ مہینے تک رمضان کی عبادتوں کو اللہ تبارت و تعالیٰ کے وہاں درباروں قبول کرواتے تھے اے اللہ رمضان گزرا چھ مہینے تک یعنی چھ مہینے رمضان کو قبول کروانے کے عبادتوں کے اور چھ مہینے سے کیا ہوتا تھا انتظار ہوتا ایسے تو اللہ تبارک و رہا نے عزیزوں ہم کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے ایک بات میں بتاتا ہوں یاد آ رہی کہ وہاں فرق ہوئے انسانوں اور جنابوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں ہر تو یہ تھا عزیزوں کہ ہر رمحہ ہم اللہ کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کتنا کریم ہے اللہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے نمازیں رکھی تو بھی کتنی بھائی پانچ وہ بھی کتنے منٹ رمضان کا مہینہ کیوں عطا بھرمائے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو پیدا کس کے لیے کیا عبادت کے لیے لیکن تبھی تقاضے ہیں کاروبار دھندا بچوں سے ملنا ان کے حق کا ادا کرنا وہ کہ یہ بھی عبادت ہی ہے لیکن بلا کا جو عبادت ہے وہ نماز وہ دیکھ لیے کتنی رکھی آپ نے اللہ تبارک و مطالعہ نہیں وہ بھی ہم کتنے اہتمام سے ادا کرتے ہیں ہر ایک اپنا محاسبھا کریں ہر ایک اپنا سروے کریں کہ ازان ہوتی ہم مسجد پہنچتے ہیں آج کل تو ازان سن کر نہیں پہنچا جاتا گھڑی دیکھ کر کیا مسجدوں میں کیا ہے پہنچا جاتا ہے کہ ابھی تو اتنی دیر بات ہے ابھی تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا دن ہم عبادت کرتے ہیں اور ماں خلق الجندون کا تقاضے یہی تھا لیکن اللہ کریم ہے تو اس نے پانچ نمازی دی اور اتنے اتنے منٹ اور اتنے اتنے سمجھے کیا ہے سیکنڈ آپ کو عبادت کرنی ہے اس میں بھی ہماری کتنی دبلتیں ہماری قرآن کی تلاوت کا حل ہم دیکھیے ارے کمزور ہے بندہ وہ کل کالی انسان ثریفہ انسان کمزور پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کام حق کہو حق ادا نہیں کر سکتے ما عارفنا کا حق کا عبدنا کا حق کا یہ کون کہہ رہا ہے شہید القولین و فقلین جو اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر کیا ہو جاتا تھا ورم آ جاتا تھا کبھی یہ سنت تو بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے تا تور داؤ پاؤں مبارک پر کیا ہو جاتا تھا لوگ کہتے تھے صاحبہ عائشہ صدیتا رلی اللہ تعالی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں یا پھر اللہ ماتمبر اور آپ کو معصوم ہے نبی سے گنا ہو بھی نہیں سکتا اگر کچھ نسان کوئی خطا ہو بھی جائے تو آپ کے لیے تو معافی کا اعلان قرآن نے کیا ہے پھر آپ اتنا چھوٹے ہیں کیوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سب کے لیے ہیں افلا اقدم شکورہ کیا میں اللہ تبارک و مطالعہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے شہید القن ورثہ کلین بنایا تمام نبیوں میں سب سے افضل نعمت ملے اس کا شکریہ ہے کہ اس کو خود وصول کیا جائے خوب وصول کیا جائے اور ہمارا یہ حال ہے کہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی کھا کر پی کر استعمال کر کر اسی کے خلاف ہم سمجھے کیا کر رہے ہیں بغاوت کر رہے ہیں اللہ سب کو معاف کرنا سب کو معاف کرنا تو, تو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کو فرض کیا ہے کیوں گئی تاکہ تم کیا بن جاؤ متقی بن جاؤ تقوی اس لیے رمضان کے مہینے میں عزیزوں یہ بھی ہم خیال رکھے خاص کہ ہم روزوں کو اس کے تقاضوں کے مطابق پورا کریں اس لیے حضرت شہر نے لکھا اس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات میں ہے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں روزہ صرف اپنی خواہشات کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے روزہ کے مستقل آداب ہے کہ بھائی آنکھوں بھی کا بھی روزہ ہاں. کان کا بھی کیا ہے روزہ دماغ کا بھی کیا ہے روزہ ہاتھ پاؤں کا بھی کیا ہے روزہ ہر چیز کا روزہ ہر چیز کا روزہ اور روزہ کیا چیز ہے ہر اللہ کتنا کریم ہے حالانکہ اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم اس کی عبادت کا کوئی حق ادا بھی نہیں کر سکتے ابھی کیا کہا اللہ تبارک و مطالعہ نے روزہ میرے لیے ہیں اور میں اس کا بدلہ دوں گا اور ایک میں آتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں میں خود اس کا بدلا دیکھو نماز ہے صدقہ و خیرات ہیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ روزے میں ریا اور دکھلاوی کا شائبہ اور شب بہت کم ہے نماز میں تو آدمی ریا کر سکتا ہے صدقہ اور خیرات میں تو ریا کر سکتا ہے اور روزے میں آدمی سراپا مخلص ہوتا ہے اگر مخلص نہ ہو تو پھر وہ سمجھے کیا ہے باتھ روم میں جا کر پانی پی لیو چھپکے سے پانی پی لیو کون دیکھنے والا ہے تو روزے میں آدمی سراپا کیا ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہت قدردان ہے ہم نہ قدرے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کی قدردانی کرتا ہے اس لیے کہا سو میوان آزیبی کہ میں روزہ میرے لیے ہی ہے میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا کیا دوں گا بدلا دوں گا اللہ اکبر اس روایت کو ہم سامنے رکھے رمضان بھر اور اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے اس کا مطلب روزہ یہ اللہ اس کے بندوں کے درمیان ایک خفیہ سمجھا معاہدہ ہے ایک پوشیدہ قرار ہے چھپا قرار اور اللہ تعالیٰ دیں گے عزیزوں اللہ تعالیٰ دینے پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شا شان دے گا وہ حاطم تائی کے پاس एक मांगने वाला आया तो हाथी काई ने दो सौ भरे पड़ी एक द्रम की थैली दे दी किसकी तो बाजू वाला वो था उसको ताजुब हुआ कि इसने तो एक द्रह मांगा था और हजरत आपने 200 सौ ध्रम उठाकर क्या दे दी है? एक गिरम दे दे तो क्या हो जाता था काफी हो जाता तो कहा कि भाई उसने मांगा था लेकिन हाथी का शान के खिलाफ था कि वो एक द्रह दे रहे تائی کی ثقافت مشہور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو عجیب و سخیوں کا سخی جب وہ دینے پر آئے گا تو اپنی شاید سامنے کا روایتوں میں آتا ہے یوسف علیہ السلاطلام بڑا طویل واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کو یہ مرتبہ ملا کہ لوگوں نے انہیں زمین کے نیچے ڈالنا چاہا کنو میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تختوں پر پہنچایا اور وقت کا بادشاہ بنایا یہ مرتبہ کیوں ملا اخیر میں قرآن نے بیان کیا ان حمیت کا کیزبیروں تقوا اور صبر یوسف علیہ السلاط وسلام کی زندگی کے ہر ہر موڑ کے اور ہر قصے کو آپ اٹھا کر دیکھیے تو یوسف کے ہر قصے میں آپ کو یا تو تقوا ملے گا یا کیا ملے گا صبر ملے گا اور روزہ یہی چاہتا ہے سبر اور کس کو یوسف علیہ سلاد وسلام کے حالات میں ملتا ہے جب وہ بادشاہ بنے مثر کے گھر سالی ہوئی بڑا لمبا واقعہ اس کے طول میں ہم جانا نہیں چاہتے تو گلا تقسیم کرنے لگے ہیں لوگ آنے لگے ہیں تو وہ لڑکا بھی آیا وہ نوجوان بھی جس نے حضرت یوسف علیہ سلاق وسلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی عزیز مصر کے دربار میں کے ساتھ سمجھے کیا ہیں غلط کام جو تہمت لگی تھی یوسف علیہ پر اس نوجوان السلاط ویلو کے لیے روایتوں میں لکھا ہے تو اس نے آ کر کان میں کچھ کہا یوسف علیہ السلاط وسلام تو یوسف علیہ السلاط وسلام نے اس کو ڈبل گلنا دیا جو بھی آتا تھا گلا مانے اناج ڈبل دیا دگنا تو اللہ قبارک و تعالی کی طرف سے ندا کہ بھائی ہر ایک کو اتنا اور اس کو ڈبل یوسف <تصفح> علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نوجوان ہے جس نے بچپن میں میری پاکدامنی کی کیا ہے گواہی دی اور انسان ہو عبد الحسان انسان احسان کا غلام ہوتا ہے انسان احسان کا کیا ہوتا ہے میں نے اس کا بدلہ دینے کے لیے اس کو ڈبل لیا اللہ تبارک و تالا نے فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری کبریا کی قسم کہ جب میرا بندہ ادنا تھا ادنا عمل میرے لیے کر کر کر, کر قیامت کے دن میرے دربار میں آئے گا تو یوسف سوکھ جب میں دینے پر آئوں گا تو میں اپنی شاع نشان اتا کروں گا شان نشان اتا اسی لیے اس مہینے کا جو مہینہ کہا گیا عزیزوں صبر کا مہینہ کہا گیا وہ تو بہت کم اس لیے میں اپنی بات کو سمٹ رہا ہوں کہ صبر کا مہینہ کہا میں صبر عزیزوں بہت بڑی نعمت ہے مانگنا تو نہیں چاہیے لیکن حالات آ جائے اس پر صبر کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی بڑی نعمت ہے کیوں؟ اِنَّا بغیر حساب. کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو بغیر حساب اجر دے گا اللہ اکبر یہ سب کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے عزیزوں توجہ سے سنیں مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں کہ اگر نعمتیں مل جائیں خوشحالی مل جائے عشرت کی زندگی مل جائے تو شکر شکر کریں شکر سے بھی اللہ کی مہیت ملتی ہے بھائی شکر لا ملازیت نہ اور اگر حالات آ جائیں تو اس پر صبر کریں اور وہ حالات اجی جو سن وہ حالات وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیں وہ حالات حالات نہیں وہ نعمتیں ہیں اور وہ نعمتیں وہ خوشحالی وہ مال کی فراوانی جو ہمیں اللہ سے دور کر دے ہیں وہ نعمتیں نہیں ہیں بظاہر نعمتیں نظر آ رہی ہیں بلکہ وہ اللہ کا آزاد ہے وہ اللہ کا کیا ہے عزام. اگر کوئی غم آ جاوے کوئی حالات آ جاوے تو بھی آدمی صبر کر جا بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا اجلد. تیرا گم بھی مجھے عزیز ہے یہ کہہ دے صرف تیرا دم بھی مجھے عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے تیرا دم بھی مجھے عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے نہ وشال اچھا نہ برار اچھا خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا اسی کا نام صبر ہے ہر حال میں اللہ سے آدمی راضی ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے اس کا اللہ اس سے کیا ہے ہر حال میں اللہ سے راضی ہونے کی توفیق مل جائے سمجھ لو کہ اللہ ہم سے کیا ہے راضی ہے حالات آتے ہیں ازیزوں بیماری کے لائن سے رشتے داروں کے انتظار کے لائن سے اور ہمارا اللہ اکبر اللہ نے کیسا ایمان نصیب کرنا اگر ایمان کے ساتھ ایک مومن کو کاٹا چک جائے تو بھی وہ نعمت ہے کیونکہ اگر کانٹا چپ جائے مومن کو بخار آ جائے کوئی حالات آ جائے, روزی کا مسئلہ ہے اس کی کوئی پریشانی اس کی تگو دو دور دھوپ کر رہا ہے آدمی تھک رہا ہے اس پر بھی اللہ قبارک و تعالیٰ عجر دے کانٹا چکنے پر اللہ تعالیٰ عجر دیتا. کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ ماف ہوتے ہیں حالات پر کیا ہوتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ ماف ہوتے ہیں اور میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جس چیز سے درجات بلند ہوں اور گناہ ماف ہوں تو وہ کیا پریشانی ہے یا نعمت ہے ارے کیا ہے بیماری کی نعمت ہے ایک واقعہ یاد آ گیا آپ کی توجہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ یار اللہ ان کی قبروں کو منہ سے منور فرما دے رہا عثمانی صاحب نے لکھا ہے میں کہ میرے والد صاحب بہت بوڑھے تھے تیرانویس سال کا واقعہ آئی بیماریاں تھیں شوگر یہ وہ بوڑھاپا ایک مستقل بیماری ہے تو ایک آہ نکل گئی میرے والد کے منہ سے کہ اللہ اب تو رحم بھر شکایت کے انداز اب تو لیکن اللہ اللہ والے ہوتے ہیں اب تو ہم فرما ہم ہوتے ہیں بھئی اللہ کیا دیکھ گیا تو سب مصیبتیں میرے اوپر ہی کرتا ہوں میرے کوئی دیکھ گئے ایسا نہیں ہر حال میں اللہ سے کیا رہنا چاہیے, راضی رہنا چاہیے تو مفتی شفی صاحب نے یہ کہہ دیا اللہ والوں کو فوراً فوراً استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ بڑا اور یوں فرمایا کہ تتی مجھے یوں کہنا چاہیے تھا مجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میری بیماری کی نعمت کو میرے حالات کی نعمت کو اور کی نعمت کو اللہ صحت کی نعمت پہ تبدیل فرما دے اور آفیت کی نعمت پہ تبدیل فرما دے کیونکہ بیماری کی کیا ہے نعمت حریبراند نے حسین کے حالات میں لکھا ہے کہ پینتیس یا 40 سال تک بیمار رہے صاحبی رسول ہیں وہی سب تو ان کو بغندر کی کیا ہے بیماری تھی 35 یا 40 سال تک ان کے حالات میں لکھا ہے اس بیماری پر صبر کیا صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا درجہ دیا حضرت عمران کہتے تھے کہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے وہ درجہ ملا اللہ کا فضل تھا اللہ کا بدلتا کہ فرشتے میرے رشتہوں پر مصافحہ کرنے کے لیے آتے تھے اللہ اکبر صبر سے وہ درجہ ملتا ہے وقت قیامت کے دن سب عامہ اللہ میں تلے جائیں گے تو کسی کی عزیز و نمازیں تلے گی کسی کے حل تلیں گے کسی کے عمرے تلیں گے کا حساب کتاب ہو جائے گا اس کے وطن کے مطابق ہر چیز کھلے گی آخر میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جن پر حالات تھے مصیبت की بیماریاں نیند کی تکلیف تھی پریشانیاں दुखिया دکھ کو دکھیا جانے اور دکھیا کی مان جانے کون کس دکھ میں ہے دکھ کو دکھیا جانے دکھیا کی مان جانے ہر ایک حالات میں رہتا ہے اس پر ہمیں کرنی چاہیے تو کل قیامت کے دن اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے ان نواف نہ حساب اللہ تبارک وطالعہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے حضر دیں گے اور اللہ جس کو بغیر حساب کے دے تو وہ کتنا ہوگا عزیزو اس کا کیا امان لامہ کتنا بھرے گا روایتوں میں ہے کل قیامت کے دن ایسے لوگ جن کو بیماریوں سے حالات میں تھے تکلیف میں تھے تو اللہ تبارک وطالعہ ان کے امان ناموں میں نیکیوں کی بارشیں فرما دے گا نیتیاں تولی نہیں جائے گی نیکیوں کی کیا ہوگی بارشیں ہوگی وہ لوگ جو خوشحال تھے جن پر حالات نہیں تھے وہ پوچھیں گے کیا ہوا کہ ہمارے ہر عمرے اور روزے تو تولے گئے اور ان کے تو سمجھے کیا ہے آمان لانوں میں نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے یہ درجہ انہیں کیوں مل رہا ہے یہ صبر کرنے والے پہ حالات حالات پر صبر کرنے والے پریشانیوں پر کیا صبر کرنے والے تھے جسمانی بیماریوں پر صبر کرنے والے تھے کسی رشتے دار کا انتقال ہو جاتا اس پر انہوں نے کیا کیا تھا سبر کیا تو اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے وہ لوگ کہیں گے افسوس کرتے ہوئے جن پر کوئی حالات نہیں آئے ہوں گے وہ کہیں گے تاش کے دنیا میں ہمارے جسموں کو گیجیوں سے کاٹا جاتا اور ہم پر بھی کیا آتے حالات تو یہ مہینہ آئی جو صبر کا مہینہ ہے اور یہ گرمیوں کا مہینہ حالات والا مہینہ ہے کہ زہر سے ہی سمجھے کیا ہے مغرب کا انتظار اور اثر بعد تو سمجھے کیا ہے بات کرنا بھی دشوار صبر کریں ہمت سے کام لے رہے ہیں تو روزوں کا اہتمام کریں اور روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں بھی پورا کریں ایسا نہ ہو خاص کر میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور گانے ہم سن رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور غلط غلط سمجھے کلپیں ہم دیکھ رہے ہیں سیریلیں دیکھ رہے ہیں ہمارے اکادر کو رمضان کے ایک ایک ایام کو حصول کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں سے بات تب نہیں کرتے تھے ان کے وہاں چائے پینے کے بھی منٹ اور سیکنڈ کیا ہوتے تھے اکابر کہ آپ رمضان پڑھیے تھے اور ہم گفلتوں سے بھئی کیا ہے سو جا روزہ کیا ہے ڈھار ہے کس کے خلاف شیطان اور نفس کے خلاف ڈھار ہے بچاؤ کا سامان ہے لیکن تب تک جب تک کہ ہم اس کو بھار نہ دیوے آج تو ہم روزہ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی گناہ وہ بھی کیا ہے تو خاص کر ہم روزوں کو اس کے آداب کے ساتھ اہتمام سے ادا کریں ابھی ادا کریں سب اور تراغی کا اہتمام کریں اہتمام تو سب کرتے روزوں کا جاب رسول اللہ سے فرمایا من ایمان ایمانا احتساب من ایمان ایمانا احتساب جو روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان ہونا مومن ہونا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا یہ بھی ضروری ہے نہ سمجھیں کہ بھئی شہر میں سب سے فاسم فاس کہاں ترای ہوتی ہے تو کو کہ سے نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو صاحب بلانے لیا. آر حافظ صاحب کو بلائی نہیں پہلے کر لیا ہے یا رات کو اچھی غذا کھا لی تھی یا کوئی خواب آیا تھا آرے تراوی اہتمام کے ساتھ خوشو خزو کے ساتھ ہو ایسا نہ ہو کہ آگے کی دو سفح تو ماشاءاللہ اللہ سے قرآن سن رہی ہے اور پچھلی سطح سمجھے کیا ہے قرآن کا ایک مرتبہ پورے رمضان میں سننا سنت کے معقدہ ہے وہ بھی نماز میں ایسا نہیں آپ بار بیٹھے ہوئے آج حال کیا ہم خاص کر ہمارے نوجوان ہو جہاں شوق نہیں ہے امید ہے کہ ماشاءاللہ اللہ خراج میں تو ایسا نہیں ہوگا لیکن بڑے شہروں کا معاملہ یہی ہے کہ تراوی چل رہی ہے تراوی میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں. صرف رمضان کا ہے کہ بھائی عید کا پہلا روزہ رکھ لیا اور بڑے بڑے روزے رکھ لیے اور خود سے طے کر لیے کہ فلا فلا روزے کیا بڑے ہیں 26 کرتا تو بڑا روزہ ہے آج تو رکھا ہے اور پورا رکھنے کا ارادہ ہے دعا کرنا اس کے بھی کیا دعا کروانے کی اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان کی مصلیاتی کا عزیز و طریقہ نہیں اور خاص کر رمضان میں اس بات کا سب اہتمام کرے اللہ مجھے بھی شاید نصیب فرمائے کہ ایک بھی گنا ہم سے نہ نیکی کرنا اصل نہیں عزیزوں نیکی کرنا اصل نہیں کر رہے ہیں فرشتے الحمدللہ جو سجدوں میں وہ سب سجدے میں ہیں جو رکو میں قیامت تک کیا ہے رکو میں ہیں جس کو جس کام میں لگا اصل سمجھے گناہوں سے رکنا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ نجدین دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے اور فرشت کیسے ہیں لا یا ہوں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے اللہ نے جن کاموں میں ان کو لگائے رکھا لیکن انسان کو دو چیزوں کا اختیار دیا اللہ کا یا تو یہ راہ اختیار کرے یا اس کے باوجود ہم اللہ تعالی کا خوف اللہ کا تقوی اختیار کرتی اور رمضان کے تیم ہمارے اطابر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بالکل کس لیتے تھے آپ کے معمول دیکھیے کہ رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وصول کرتے ہمارے اکالب شیخ زکری ہمارے حجر رائے پوری کے حالات آپ پڑھی اکابر کا رمضان اس کی بھی تعلیم ہوئی چاہیے خاص کر گھروں میں سمجھے کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے انفرادی طور پر اکابر کا رمضان ہمارے بڑوں کا رمضان کیسا تھا اور بڑوں کی تربیت میں رہنے والے ہمارے بزرگوں کا رمضان کیسا تھا تربیت میں رہنے والے کیسے رمضان کو وصول کرتے اور خاص کر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے رمضان دعاؤں کا جہاں اللہ تبارک چیز بیان کر کے میں اپنی بات کو خیم ختم کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں روزوں کو سمجھایا ہے اس کے حکموں کو سمجھایا ہے اس کے بیچ میں پھر آگے اس کے بیچ میں ایک آئے بدائے اس کے آگے پیچھے رمضان کے بارے میں اور بیچ میں کیا ہے دعا کے بارے میں گویا کہ اس مہینے کو دعا کے ساتھ خاص تعلق ہے اس وجہ سے بیچ میں یہ کیا ہے اللہ اور صرف اللہ کی رحمتیں صرف صرف اور صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جو اللہ رمضان میں ہے اور رمضان کے بعد بھی ہوئی اللہ اور رمضان کے پہلے بھی ہوئی اللہ کون سا میرا بندہ میں کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے فعنی قریب فعینی قریب کے میں قریب ہوں اجیب دعوت جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو کیا دیتا ہوں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ کراری یہ شہری ارے شہری کو عبادت کیوں کرار دیا تساکارہ کا شہری کھاؤ اس لیے کہ شہری کھانے میں برکت ہے افطار کھاؤ افطار کھانے میں برکت ہے ایسا نہیں تھا بلکہ افطار کے بارے میں کم افطار کرنے کی ترغیب ہے شہری کو اٹھایا گیا ہمارے شہر میں میں نے سنا تھا برائے راست حضر مختی احمد خان پوری صاحب نے بڑی عجیب بیان بیان کی کہ رمضان میں روزے کو اور تراوی کو کیوں رکھا تراوی کو کیوں رکھا تربیت کے لیے نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اسی لیے کہا شیر ببر کو مارا تو کیا مارا نقش امارا ام کو گر مارا تو سر مارا اور اسی یہ نفس جو کالا کابرا ہے نا اسی کو مارنے کے لیے رمضان ہے لال رقم تتکون سال بھر جو کھایا وہ کھایا جو بولا وہ بولا جو دیکھا وہ دیکھا اسی کی تربیت کے لیے کیا ہے رمضان ہے کہ پورے سال عبادت کرنے کے لیے حکم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ترفیف کر دی اب رمضان کا مہینہ دیا ہے تاکہ ہماری مشینری کی کیا آئلنگ ہو جائے سروس ہو جائے اسی کے لیے کیا ہے رمضان ہے ایک مشین ہے کارخانہ میں وہ سال بھر چلے کہ دو تین چل. اس کو کیا کرنا پڑتا ہے آگے چل کر سروس کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالی نے جو رمضان دیا ہے فضیلتیں رکھی اس میں روزوں رکھا رو یہ تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کی کیا کرنے کے لیے تربیت اور شیخ نے اس کو لکھا ہے بالکل نفس کی کس میں بیان کیے شاید لوگ سمجھتے, سمجھتے ہو اس کو سمجھے قوت بہنیاں نے یہ وہ سب بیان کیا حضرت نے تو اس کو آسان طریقے سے ہمارے شیخ نے بیان کیا ہے کہ روزے کو تراویح کو کیوں رکھا تربیت کے لیے نفس کی کیسے؟ کہ دیکھو دین بھر بھوکے رہو لیکن آج تو الٹا معاملہ ہے دین بھر بھوکے رہنے کا اور افطار میں سب مافا کی سب قزا ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے بزرگوں کے وہاں اجاز نہیں رہا اچھا رائے پوری کے وہاں دیکھیں صرف ایک کھجور کھانے کا ہمارا شیخ اجر مفتی احمد خانپوری کے ساتھ اب وہاں خانپاہ میں جائیں گے تو آپ اذان شروع ہوتی ہے اور سمجھے کیا ہیا رلفلا پر افطاری سمٹ جاتی ہے پورے مجموعی کی پانچ یا چھ سو آدمی کی کیا ہے افطاری حیا لل فلاح بالکل سمجھ جاتی ہے اذان شروع ہوتی ہے افطاری شروع ہوتی ہے اور ہیا لل جو لوگ گئے ہوں گے ہیا لل فلاح پر کیا ہے ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے اسلاق تو طریقہ رہا ہے کہ بھئی کم کھانا کم بولنا یہ نفس کے لیے سمجھ کم لوگوں سے اختلاط کرنا یہ لیکن آج کل وہ کنواں رہے نہیں ہیں وہ مزاج بھی کیا ہے رہے نہیں ہے تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ روزے کیوں رکھے گئے تاکہ بھوکا رکھا جائے اور ترای کیوں رکھی جائے تاکہ جگایا جائے اور شہری بھی کیوں رکھی تاکہ بے وقت جگایا جائے نیم کو توڑا جائے اور یہ تربیت کے لیے دو چیزیں بہت ہیں اس لیے ہمارے شیخ نے مثال دی کہ سرکس میں جو سرکس والے جو پانی کو پالتے ہیں جانوروں کو شیر ہے یہ اپنے قبضے میں جو رہتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں तो एक शेर होता है एक वाघ होता है वह तो फार खाने वाला है उसको कब्जे में कैसे लिया जाता है तो एक तो समझे क्या है छोटा बच्चा है उस वक्त मानूस हो जाए और एक बड़ा शेर है उसको लाया जाए फिर उसको अपने तावे कैसे किया जाए तो हमारे शेर फरमाया था कि उसको पहले भूखा रखा जाता है महीनों तक क्या रखा जाता है भूखा जैसे रिमांड वाले रिमांड लेते हैं समझे भूखा रखा जाए और सोने दिया है सोने जैसे वो सोने चारू कुमार जैसे वो सोने क्या है चारू को फौरन वो ताबे हो जाएगा रिमांड में यही होता है समझे इधर उधर के सवाल बिल्कुल इधर उधर का पूछना ये वो न वक्त पर खाना हालात ये वो फिर उसको समझे न बोलने का चीज आदमी क्या है बोलता है और न करने की चीज और शेर भी समझे क्या है अपनी फितरत की न चीज करने की क्या है करता है हालांकि उसका काम क्या है धारना लेकिन जब ताबे हो जाता है तो समझे क्या है जैसे नचाओ वैसे क्या है वो नाचता है यानी वो ताबे हो जाए क्यों کہ اس کو سمجھے گزا سے پہلے روکا جاتا ہے کئی مہینوں تک اس کو گزا سے بالکل کم گزا کہ وہ زندہ رہ سکے اور اس کو, تراج, اس کو سمجھے کیا ہے یہ بھوکا رکھا جاتا ہے یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و کیا بھوکا رکھتا ہے نفس کی سمجھے کیا قبت سے ختم ہوتی ہے اور رات میں تراوی میں کیا ہے جگایا جاتا ہے پھر شہری میں سمجھے کیا ہے جگایا جاتا ہے ورنہ شہری کوئی کھانے کا وقت نہیں ہے طبی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے ہاں جو وہ چیزیں کھاتے ہیں وہ تو نقصان دہی ہیں لیکن جو شادی غذا وہ جو کھائی جائے تو اسی نے فرمایا کسا ہے اور ان نفی سہور کھاؤ شہری کھانے میں کیا ہے برقر اس لیے رمضان میں عزیزوں روزوں کا خاص اہتمام کیا جائے تراضی کا کیا ہے خاص اہتمام کیا جائے خوشو حضور کے ساتھ پڑھیں ہر رقاد میں ہم سب سبجے جی کیا ہے امام کے ساتھ نیت باندھنے کی کیا کریں ہمت کریں اور اپنا ایسا ماحول بنا دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے ایک اللہ تعالیٰ یہ عزیز و ایک ایسی جات ہے جو نہ مانگنے پر کیا ہو جاتی ہے ناراض ہو جاتی ہے ورنہ دنیا کی ہر جات ایسی ہے کہ آپ بار بار مانگو تو وہ کیا ہو جائے گی ناراض ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و وط سے راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں اپنے لیے عزیز و امت کے لیے یہ شہری میں جو اٹھانا ہے اصل کیا ہے تجدب کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کی باتیں کرنا تحجد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اصال بر ہم سمجھے اگر توجد نہیں پڑتے عزیزوں لیکن رمضان میں ہم سب طے کریں انشاءاللہ کہ ایک بھی گناہ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ شاء ہماری تحجد بھی نہیں چھوٹے گی یہ دابو سالین اگلے لوگوں کا کیا ہے طریقہ رہا ہے رمضان شاید تحجد کے فائدوں میں سے یہ فائدے بیان کیے گئے کہ ہیں کہ گناہ کو روکنے والی ہے گناہ قرف ہیں اسی طریقے سے جسمانی بیماریوں سے روک جو تحجد کے عادی ہوتے ہیں ان کی تحجدی نہیں ٹھوٹ پی اللہ تعالیٰ ان کو تمام بیماریوں سے کیا رکھتا ہے محفول رکھتا ہے لیکن آج کیا ہے بھائی تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شکتی آہیں بھی گئی سوکھ کے نالے بھی گئے آج رونے والوں کی کمی ہے اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں عجیب بلکہ آج بھی سے ہم رمضان کی تیاری میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آج بھی سے کر لے کہ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہمیں نصیب فرما دے اور جتنے بھی سمجھے کیا ہے گنا ہوئے آج تک کو ہمیں پاک و فرما دے جميعا لعلكم تفلحون اے اللہ کی طرف رجوع ہو جا جاؤ پتوب اللہ تفلح شاید کہ تم کیا ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ اللہ تبارک ہمیں رمضان کی ایک ایک لڑنے کی ایک ایک گھڑے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکامات رکھتے ہیں اس کی قدردانی کرنے کی توحیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اگر اللہ ہمت دے ہم سب کو تو اعتبار کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور ہمت کریں اور اعتقاد بھی بیٹھیں تاکہ صبر قدر کا وصول کرنا کیا ہے آسان ہو جائے وہ آغر اللہ علی الحمد للہ سبحان اللہ والحمد على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد غلضمن فسلنا واعلم تغفر لنا ربنا الله ربنا صل كل حدا وتبقى لنا اللهم انك حق الدين وقوله ربك ربنا يا كريم اللہ اللہ ہماری ہماری اللہ امت کی اجتماعی پریشانیوں کو دور کرنا دیجیے امت کے حق نئی زندانی پیدا کرمائیے امت کے جوانوں میں گوروں میں مردوں میں عورتوں میں سوٹی سائیکل کا ناؤ فرمائیے اللہ دین کی, کی, اسلام کی اور اسلام کے ایک ایک روپ نے کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ قرآن کی عظمت کا ہمیں لحاظ کرنے کی توفیق فرمائیے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے ان کی قدرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ ہم سب کو اچانک کی خوشیاں نصیب فرمائیے اچانک کی آفتیں مصیبتیں اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ساری مزلو آپ کا گبا ہے آپ اپنے پروائیے اللہ رمضان کا مہینہ رہا ہے ہمیں رمضان کے مہینے کی قدردانی کرنے کی اللہ شامان تک پہنچا سلامتی کے ساتھ رمضان تک بھی پہنچا دیجیے رمضان کی کرنے کی اللہ جتنے رمضان گزر گئے ہیں اس کی اللہ اللہ ابو فرما دیجیے نصیب فرمائیے نصیب فرمائیے خوب کر مانی کی ہمیں تو نصیب فرمائیے اللہ ماحول نصیب فرمائیے ماحول نصیب فرمائیے اپنی رضامندی کی ہمیں اے اللہ اللہ سے اپنی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے مانگتے ہیں ایسے ہمیں توحیق دیجیے جو اللہ آپ کی محبت پر ہمیں پہنچا دے اے اللہ اللہ اللہ سے ہمیں محبت نصیب فرمائیے جن کی محبت کرنے سے اللہ آپ کی محبت نصیب ہوتی ہیں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ ارمین شریفین کی حفاظت فرمائیے آمین ارمین, ارمین شریفین والوں کی حفاظت فرمائیے آمین ارمین, ارمین شریفین کے دیدار سے ہم سب کو مستفید فرمائیے آمین اللہ بار ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر کھڑے ہو کر سلاد و سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ باپ کا سایہ بڑا سایہ ہوتا ہے اور ماں کی ہستی بڑی ہستی ہوتی ہے اگر جن کے والدین حیات ہیں تو اے اللہ ان ہستیوں کی ہمیں خبردانی کرنے کی توفیق فرما اللہ ماں باپ کتنی بڑی ہستی ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ کا ثواب ملتا ہے وہ بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اس تک نہ کہوں ان کو جھڑکو مک ان کے سامنے اپنے زانوں کو پھیلا دو اللہ ان کو نہ گار آنکھوں نے کتنے، اللہ جھڑکا بھی ہوگا اللہ ترسی نگاہوں سے دیکھا بھی ہوگا اللہ ڈانٹا بھی ہوگا اللہ دین نہ ہونے کی وجہ سے دین کی دوری نہ ہونے کی وجہ سے <تصفح> اللہ بعض لوگ تو اپنے ماں باپ کو مار بھی دیتے ہیں پیٹ بھی دیتے ہیں اللہ ان کے نافرمانوں میں ہمیں شامل نہ فرما اللہ اللہ ماں کی ہستی بڑی ہستی ہے جن کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ کا سایہ بڑا سایہ ہے اللہ نعمت کی قدردانی ان کو ہوتی ہے جن کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی ہیں یا نعمتیں ہوتی ہے چھین لی جاتی ہے اللہ ان کے نافرمانوں میں ہمیں شامل نہ فرما اللہ ان کے فرما برداروں میں ہمیں شامل فرما آمی. اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کی کو نور سے منور فرما آمی. جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما آمی. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما آمی. اللہ خاطمہ بال خیر نصیب فرما اے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما اس حال میں موت نصیب فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں ہم آپ سے راضی ہوں آپ ہمارے دیدار کے مستاق ہوں ہم آپ کے دیدار کے مستق ہوں نہ کوئی آپ کا حق ہمارے ذمہ باقی آپ کے کوئی بندے اور بندیاں کا حق ہمارے باقی ہوتے کرتے مرنے سے اللہ ہماری ہماری حفاظت فرما ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما اللہ حضرت بہتان سے کسی مسلمان کو حکیل سمجھنے سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حسنہ سے تا تا فرما. ہم سب کو حالات اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما پیدا آپ کے سامنے روزے ہونے والے مجاہد پیدا فرما عمید. اللہ ہمیں حلک نصیب فرماسی اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت فرما, فرما. اللہ ہماری یہاں ہم سنا گیا اور کہا گیا اللہ فرما. اللہ آج کی مسجد کو بہانہ بنا کر ہماری مفرت کا اعلان فرما ہماری محفرت کا اعلان فرما اللہ ہم نا قدرے ہیں آپ تو اپنے بندوں کے اللہ ایک ایک عمل کی صدردانی کرنے والا ہے کون کس مجبوریوں اور پریشانیوں کے باوجود آج تیری محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ سب کے یہاں ہونے کو قبول اللہ اس مسجد کی برکت کی وجہ سے دنیا بنا بھی بنا آخرت بھی بنا ظاہر بھی بنا اور <تصفيق> تمام